سبی من میر شہتام بسم اللہ رحیم یا طرفی ولا تج بالقول بال قل قرباب ان مال وان وانتم لا تشرول حضرات مجھے بڑی دیر سے یہ شوق تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ کی اس بستی علی پور میں حاضری دوں اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ سے ملاقات کا موقع میسر آیا ہے اگرچہ میں اپنی مصروفی یاد کی بنیاد پر اتنا وقت آپ کے لیے نہیں نکال سکا جتنا نکالنا چاہیے تھا اس لیے کہ ابھی میں نے ملتان جا کے ایک پریس کانفرنس اور میٹنگ سے خطاب کرنا ہے اس کے بعد آج ہی شام کو جہاز کے ذریعے میں نے لاہور جانا ہے کل اور جلسوں کے پروگرام ہیں لیکن میں نے کہا کہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ماں لا یوتر کو کلو لا یوتر کو کلو کہ اگر پوری چیز حاصل نہ کی جا سکے تو جتنی حاصل ہو سکے اس کے حصول ہی کی جدوجہد کرنی چاہیے ان شاء اللہ میرا آپ حضرات سے یہ وعدہ ہے ویسے بھی جلسے سے وقت رات کا وقت ہوتا ہے دوستوں نے یہ کہا تھا میں نے کہا کہ میری مصروفیت ہے اس بنیاد پر میں زیادہ دیر تک وہاں ٹھہر نہیں سکتا اس لیے زہر کے بعد کا وقت رکھا گیا میں آج انشاءاللہ اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت قریبی فرصت میں اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا اور انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ دیگر جید علمائے کرام بھی ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے عشاء کی نماز کے بعد یہاں مفصل خطاب ہوگا ان شاء اللہ <تصفح> آج جب میں کہ حاضر ہو ہی گیا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بات کرتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اللہ باقی جو کسر رہ جائے گی وہ ملتان کو اکتیس اکتوبر کو انشاءاللہ پوری ہو جائے آپ جا رہے ہیں نا سارے جلسے میں inshallah. بھئی بولتا ہی نہیں inshallah. ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے وعدہ رکھ لیں سب نے جانا چپو تو صرف جانا ان شاء اللہ ان شاء اللہ وہاں جمعہ جمعہ انشاءاللہ وہاں عام خاص باغ میں ہوگا اور ہماری جماعت کے امیر اور نامور بزرگ عالم دین شاخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب وہ جمعہ پڑھائیں گے اس کے بعد مولانا حبیب الرحمن صاحب یزدانی مولانا عبداللہ حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری مولانا حافظ ابراہیم صاحب کمیر پوری مولانا حافظ پروفیسر ساجد میر صاحب سیال کوٹھی مولانا قاری عبد حفیظ صاحب فیصل آبادی اور دیگر لوگوں کا خطاب ہوگا اور میری بھی تقریر ہوگی ان شاء اللہ حذیذ اس لحاظ سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں ایک بات یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس نشست میں اختصار کے ساتھ آپ کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ اہل حدیث کی دعوت ہے اس لیے کہ آج مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ بہت سی جماعتیں بہت سے فرقے موجود ہیں اور کلو ہز بن بمال ادحم فرحون کے تحت کہ ہر جماعت اپنی ہی بات کو درست کرار دیتی اور اپنے ہی گروہ کو اچھا سمجھتی اور اپنے ہی مطلب کا ڈنڈوا پیٹتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی مسلک اور کسی گروہ اور کسی فرقے پر تنقید کیے بغیر آپ کے سامنے اپنے مسلک کی بات رکھوں تاکہ آپ بھی اور وہ لوگ جو میری بات کو سن رہے ہیں اور اہل حدیث مسلک سے تعلق نہیں رکھتے وہ کم از کم میری بات کو سن کر موازنہ تو کریں کہ ان کی دعوت اور ہماری دعوت میں فرق کیا ہے اور پھر خود فیصلہ کریں کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی بات نادرست ہے میں تو کسی کی بات کو غلط کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ہم ایک آپ کے پاس پیغام لے کے آئے ہیں آپ اللہ کو گواہ بنا کے اس نیت سے کہ یہ دین کا معاملہ ہے اور دین کسی شخص کی ذاتی میراث نہیں ہے یہ نہیں کہ لوہاروں کی بات ہے اس لیے ترخان نہیں مانیں گے پٹھانوں کی بات ہے اس لیے چاٹ نہیں مانیں گے مغلوں کی بات ہے اس لیے ارائی نہیں مانیں گے شیخوں کی بات ہے اس لیے سید نہیں مانیں گے دین کی بات اس طرح کی نہیں ہے دین سارے مسلمانوں کی مشترکہ میرات ہے اور ایک مومن کا اور مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے اور جو بات سچی ہو اسے مانے جو بات سچی نہ ہو اسے چھوڑ دیں کیونکہ اللہ رسول کے معاملے میں کوئی تعصب رکھنا چاہیے یہ کوئی بات نہیں کہ ہم بلا وجہ تعصب کریں کہ چونکہ یہ بات پلا کہتا ہے اس لیے ہم نہیں اللہ رسول سب کی مشترک میرات سب کی مشترکہ متا ہے اس لیے اللہ رسول کی بات کو سمجھنے کے لیے تعصبات کو اپنے دلوں سے دور کر کر حق کی طرف اپنے دلوں میں بسا کر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ بات اپنانی چاہیے جو سچی اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ ازرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں جنہوں نے کوئی نہ دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے نہ دین کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے کوئی بہت زیادہ ہوشیار چلاک ملے لیکن اگر پانچ روپے کی ہڈیا کے لیے سبزی خریدنے جاتے ہیں تو دس دکانیں پھر کے سبزی خریدتے یہ نہیں ہوتا کہ جو سامنے کھڑا نظر آیا ہے اس کو کہیں کہ جو تیرے پاس سبزیاں مجھ کو دے دے میں لے جاؤں گا اس کو جا کے بکا جتنے پیسے تم مانگتا ہے مجھ سے لے لیں ان پڑھ سے ان پڑھ دیہاتی سے دیہاتی عام چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اگر آج ہم کوئی سودا خریدنے کے لیے بھیجے دو روپے کئی چاہے خریدے وہ دس دکانوں کو دیکھ کے چھان کے پھٹک کے پھر سودا خریدنا اور لوگوں کوئی سوچو تو صحیح کہ یہ دنیا کی معمولی چیزیں ان کو خریدتے ہوئے تو ہم بڑا اہتمام کریں بڑی چھان پھٹک کریں بڑی دکانوں کو جا کے پرکھیں اللہ کا دین ہی ہم نے اتنا سستا اور معمولی سمجھا ہوا ہے کہ جو مولوی کہتا ہے ہم مان لیتے ہیں اس بات کے لیے تیاری نہیں ہوتے کہ یہ فرقے تو صحیح جو مولوی کہہ رہا ہے وہ دین کی بات ہے بھی کہ نہیں ہے یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ ہم دین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے دین کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دل اور دماغ میں موجود نہیں ہے اگر دین کی کوئی حیثیت ہمارے دل میں ہوتی تو اس کو بھی ہم اپنانے سے پہلے پرکھتے دیکھتے کہ کس کی بات اچھی کس کی بات سچی کس کا سودا خالص ہے گھی خریدنے کے لیے جاؤ تو یہ پوچھتے ہو کہ خالص ہے نہ خالص ہے پھر اس کو چھانتے ہو پڑھتے ہو ہاتھ پر لگاتے ہو اس کی خوشبو درست ہے کہ نہیں پھر خریدتے ہو کیا فرق پڑ جائے گا اگر تھوڑا سا میں کھوٹ بھی ہو جائے پانچ سات روپئے بھی فرق پڑ جائے لیکن اللہ کے بندو وہ جس کے اوپر آخرت کی ساری زندگی کا دارو مدار ہے وہ دین جس پر سارا انحصار ہے کہ جنت ملے گی یا دوزت ملے گی وہ دین جس پر انحصار ہے کہ آیا ہم جو وقت صرف کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی جو ہم روزہ رکھتے ہیں نہ جانے بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے باوجود وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا بھی کہ نہیں وہ حج جو ہند کرتے ہیں پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں اپنا وقت سڑک کر کے جاتے ہیں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی تجارت کو خیر بات کہہ کے جاتے ہیں کبھی ہم نے سوچا ہے کہ حج کے وہ مسائل سیکھے جن سے حج سے پارل ہو اور اللہ قبول کر لے کبھی ہم نہیں سوچتے اس پر غور ہی کرتے ہیں。تو ہم دوستو آپ سے یہی بات کہنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ سودا جہاں سے آپ کا جی چاہے خریدے لیکن ایک دفعہ ہماری کہی ہوئی بات پر غور تو کر لیں جو ہم بات کہتے ہیں اپنے پاس سے کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی بات کہتے ہیں یا کسی اور کی بات کہتے ہیں ہمارا نظر یہ ہے اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ پیدا ہوئے چاہے وہ بزرگ ہو چاہے پیر فقیر ہو چاہے مرشد ہو چاہے مولوی ہو چاہے ذاکر ہو چاہے خطیب ہو چاہے محدث ہو چاہے فقیر ہو چاہے امام ہو جتنے لوگ پیدا ہوئے سب کے سب غلطی کرتے ہیں اگر غلطی نہیں کرتا تو اکیلا عملہ کا لال نہیں کرتا ہمارا <سؤال> <سؤال> <سؤال> عقیدہ یہ ہے اور ہم اس بات کی دعویٰ دیتے ہیں کہ لو سن لو دین کے معاملے میں پیروی کرو تو اس کی کرو جس کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے اس کی پیروی کرو جس کی حفاظت کی اش والے نے ضمانت دی ہے اور یہ ضمانت کسی بڑے کے, بڑے کے بڑے کے لیے نہیں دی اللہ نے ضمانت دی تو صرف ندینے والے کے لیے دی ہے کہ ماینت کو انل اناہیل یو ہا وہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں لبوں کو تب حرکت دیتے ہیں جبکہ اللہ حرکت دینے کا حکم فرماتا ہے ہماری دادت ہم کہتے ہیں دودھ خالد صرف وہ دودھ ہوتا ہے جو بھینس یا گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا ہو جس دودھ کے اندر کسی قسم کی اچھی عمدہ آلہ بہتر خوبصورت شہ کی بھی ملاوٹ نہ ہو خالص دودھ صرف اس دودھ کو کہا جاتا ہے لیکن اگر دودھ کے اندر گلاب کا ارگ ڈال دیا جائے روح کیوڑا ملا دیا جائے کتنا ہی خوشبودار کیوں نہ ہو یہ ارکے گلاب یہ روح کیوڑا دودھ کو خالص رہنے دے گا لوگ یہ کہیں گے کہ دودھ خالص ہے حتہ کہ ہی مقدس پانی ملا رہا ہے. آبے زمزم سے زیادہ مقدس پانی تو کوئی نہیں چاہے زمزم کا کنواں کائنات کا سب سے مقدس کنواں ہے اور اس کا پانی دنیا کا سب سے زیادہ پود اور دنیا کا سب سے آلہ پانی ہے لیکن اگر اس پانی کو بھی دودھ میں ملا دیا جائے تو دودھ خالص اس دودھ کو خالص دودھ نہیں کہیں گے خالص دودھ موئی ہے جس کے اندر کسی چیز کی ملاقات نہ ہو اور اہل حدیثوں کی دعوت بھی یہی ہے کہ لوگوں قبول کرنا ہے تو خالص اسلام کو قبول کرو اور خالص اسلام کائنات میں اگر ہے تو یہ رب کا قرآن ہے یا محمد کا فرمان ہے چاہے کتنی عمدہ اماموں کی بات چاہے کتنی پیاری کیوں نہ ہو ہمیں اس کو دین کے اندر ملا دوں گے تو دین خالص کیوں اس لیے کہ دین صرف دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کے قرآن کا ایک نبی پاک کے فرمان کا تیسرا کسی چیز کا نام دین اور ایک اور مسئلہ کر لوں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہے پرانے بات والے خدانے اس پہ اتارا ہے محمد الرسول اللہ ان لنزیل رب ابد المی به الروح روح المی الوتنک لے من المندرین بلسان بے ہر مبین عرش والے کا کلام جو روح امین لے کے تیرے طلبے تھر پہ نازل ہوا ہے اس پرانے مجید کو عرش والے خدا نے پتھارا اس پرانے مجید کے اندر چھٹے پارے میں سورائے معائدہ کے اندر اللہ نے کہا ال یو ماں اک لکم دی وہ اک مم تو الحی کم نرمتی تو اللہ کو مل کہہ لو گا سنو میرے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا یہ کس نے کہا ہے اللہ نے کس کو کہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ذرا دیہاتی انداز میں ایک موٹی بات سمجھ لو اور ایک بات بھی آدمی سمجھ لے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے ہم نیکو بد حضور کو سمجھائے دیتے ہماری مثال تو بنجارے کی ہے جو سودا لے کے آتا ہے آواز لگا کے چلا جاتا ہے جس کے جی میں آئے خرید لے جس کے دل میں آئے نہ خریدے خریدنا نہ خریدنا اس کی بات ہمارا ہوکا تو سن لو ہم کہتے کیا ہے ہم کہتے ہیں یہ قرآن اور والے نے کہا محکمل تو لکھم تی میں نے آج کے دن دین مکمل کر دیا اور مکمل کس کو کہتے ہیں ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے یہ پیالہ بھرا ہوا اور مکمل بھرا ہوا مکمل کس پیالے کو مکمل بھرا ہوا کہتے ہیں جس کے اندر ایک کترا اور ڈالے جانے کی گنجائش باقی اگر ایک کترا پانی کا بھی اس پیالے کے اندر ڈالنے کی گنجائش موجود ہو تو اس پیالے کو مکمل بھرا ہوا نہیں کہتے ہمارا ایمان ارچنا کے پرن کے مطابق یہ ہے کہ دین نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے اور اب اس دین میں ایک مسئلہ کے داخل کرنے کی گنجائش باقی اگر ایک مسئلہ بھی اس کے اندر داخل کیا جا سکے تو دین مکمل کتنی موٹی بات ہے اب بھی اگر نہ کوئی سمجھے تو اس کی بجلی ایک مسئلہ اس کے اندر ڈالے جانے کی گنجائش باقی پھر مملہ صاف ہو گیا ہم نے کہو ڈیل سیام ہے جو رب کے قرآن میں ہے ربی کے فرمان میں ہے دوسری کوئی چیز ڈیل نہیں ہے چاہے کہنے والا کتنا بڑا کیوں گا بڑائی اپنی جگہ دی جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرے تو پوچھتے ہیں قرآن میں ہے کہ نہیں نبی کے پرمان میں ہے کہ نہیں مسئلہ ختم ہو گیا ہم اپنی طرف سے مسئلہ بنانے کو تیار ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہم کہتے ہیں پیامت کرن ہرش والے نے اگر پوچھا تم نے یہ کام کیوں رکھو تم ہم پہ دعویہ دائر کرنا تم کہنا یہ کام والی سرکار کو نہیں مانتے تھے تم کہنا یہ چڈو شاہ کو نہیں مانتے تھے تم کہنا یہ لڈن شاہ کو نہیں مانتے تھے ہم اقرار کریں گے کہ یہ اللہ سچ کہتے ہم نہیں مانتے تھے ہم نہیں مانتے تھے اللہ اگر نے تمانا تھا چیررو شاخو لاکھ ہو تو اس کا تدکر اپنے قرآن میں کیوں نہیں کیا تیرے نبی نے اپنے فرمان میں کیوں نہیں کیا منوانا تھا تو ذکر تھا مانتے تھے ہمارا کیا ہم نے تو صرف اتنا دین مانا جتنا قرآن و سنت میں آیا اور جو قرآن و سنت میں نہیں آیا ہم نے اس کو دین ماننا گوارا ہماری آ.. اتنا سنت! آ.. سنت! آ.. ہمارا کام اتنا آ جاؤ جو.. دنیا کے لوگوں ہم پر الزام تراشی کرتے ہو ہم کو گالیاں بے شک دے دو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ انہی کالیوں کے بہانے ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں لیکن اتنی بات کو کہو کہ قیامت کے دن ہم پر دعویٰ کیا دائر کرو گے یہی کرو گے نا یہ قرآن و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتے تھے ہم کہیں گے کہ اللہ ابو بکر بھی کچھ نہیں مانتا تھا فاروق بھی کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں مانتا تھا تیرا عثمان بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا آئی بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا صاحب نے لے بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا عبد الرحمٰو بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا تلا بھی کچھ نہیں مانتا تھا تیرا زبیر بھی کچھ نہیں مانتا تھا اللہ تیرے نبی نے ان کا نام لے کر ان کو جنت ہی کہا تھا اگر یہ جنت لے کتاب و سنت کو مان کر جا سکتے اور ساری چیزوں کو ٹکرا کے جا سکتے سمجھتے ہیں اگر کسی فکا کا نام قرآن حدیث میں موجود ہے تو ہم کو منوالو ہم صبح ماننے کے لیے دوں گا اگر نہیں ہے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن حوض کے پہ بیٹھے ہوئے رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے وہ کہے گا نام میرا لیتے تھے مانتے اس کو تھے ہم کیا جواب دیں گے رسول اللہ کا ہم کہیں گے رسول لوگ آتے بھی تجھ کو تھے جانتے بھی تجھ تھے پہچانتے بھی تجھ کو محبت بھی تجھتے کرتے اپنے دل کو بھی تیرے عشق میں ہوا تھا اور اتنا بھرا ہوا تھا کہ تجھ کو دیکھنے کے بعد کسی کے دیکھنے کی حسرت نہیں رہی تیری محبت کے کسی کی محبت کی خارش نہیں رہی کیونکہ تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد کوئی اور چہرہ آنکھوں میں جچتا ہی نہیں تھا ہم کو کیا کہتے ہو ہم پر کیا الزام رکھتے ہو ہم کو کیا گا دیتے ہو ہم کہیں گے بجر میں ایش کے تو امی کشند گو بھائی تو نیز بر سر بابا چھ خوش تماشائی آکا ہم نے دنیا میں اگر گالیاں کھائی ہیں تو یا عرش والے کی توحید کے لیے کھائی ہیں یا مدینے والے تیری محبت کے لیے کھائی ہیں خونے نہ کر دیں کسے را نہ کشتا جرمم ہمیں کے حاش کے تو گچتا ہے آکا ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ہم نے تیرے چہرے کو دیکھا اور پھر اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اور کسی کے چہرے کو دیکھنے کی ہمت ہمارا دل چھوٹا سا ہے اتنا سا دل ہے اور یہ دل نبی کی محبت سے لب بڑا ہوا ہے اور کسی کی محبت اس میں ڈالے جانے کی گنجائش ہی باقی تمہارا دل بڑا بٹھل جتنا ہے جس میں ملتان کی بھی محبت پاک پٹن کی بھی کلیئر کی بھی اجمیر کی بھی چاچنا کی بھی مٹھن کوٹ کی بھی بڑا ہے ہمارا دل چھوٹا ہے ہم کو کیوں گالی دیتے ہیں ہم نے تو کہا کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اور اٹھتے نہیں ہیں ہا ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ مدینے والے کہ ہوں کے سوا کسی کا حکم نہیں جچتا اس کے چہرے کے سوا کسی کا چہرہ نہیں جچتا اس کے طریقے کے سوا کسی کا طریقہ نہیں جچتا اس کی بستی کے سوا کوئی بستی نہیں جچتی تم نے اپنی گاڑی ملتان سے چلائی ہے راستے میں تمسا بھی آتا ہے کوٹ مٹن بھی آتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے ہم اس گاڑی پہ ڈرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نہ جانے کب اس کا ڈیزل ختم ہو جائے ہم تو بیٹھے ہی اس گاڑی میں ہیں جس کا کوئی سٹیشن آتا ہی نہیں رکتی ہے تو یا مدینے میں رکتی ہے یا مکے میں جا ہے ہم <تصفيق> کو کیوں گاڑی دیتے ہیں ہم نے بس دو ہی کو سب کچھ سمجھا فرش والے کو خدا سمجھا اور فرش والے کو مستفیٰ سمجھا اور کسی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے تو دوستو ہماری دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ یہاں کی جھگڑے یہی شام یہ نہیں کہا کبوتر والی مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ یہ نہیں کہا کہاں قرآن کے پاس آؤ رحمت کائنات کے فرمان کے پاس آؤ جھگڑے ختم ہو جاؤ آ جاؤ علی پور کے لوگ میری یہ دعوت ہے اور میں اپنے تاری ساد کو اپنا نمائندہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں دنیا کا کوئی شخص آئے ہم ہمیں ذاتی طور پر ہزاروں نقص ہوں گے. کوئی ہمارے مسلک کے ایک مسئلے کو قرآن کے خلاف بتلائے نبی کے بحران کے خلاف بتلائے خدا کی کسم ہے ہم سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں جاؤ ایک سچائی کی علامت سمجھ لو دنیا کے کسی مولوی کو کہو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہے اس کے مسلط کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے کہنا چھوڑو مناظرے چھوڑو بہسوبا سے مولوی کو کہو جس پلکے کا دعوی کرتا ہے قرآن ہاتھ میں پکڑ مسجد میں آ کے اور کہہ میرے مسلب کا ایک مسئلہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ماں نے بے نہیں جنا جو اپنے مسلب کے ہر مسئلے کی قسم کھائے اور آؤ آو میں اللہ کے قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں خدا کی قسم ہے اہل حبیز کے مسلب کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو یا اب کے قرآن میں نہیں یا محمد کے فرمان میں نہیں ہے اہل مطلب کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں ہم مسئلے بناتے ہم نے مسلوں کے کارخانے نہیں لگائے ہوئے ہم نے مسلوں کے کارخانے نہیں لگائے ہوئے ہم نے فیکٹریاں نہیں بنائی ہوئی مسلے بنانے کی ہم تو کہتے ہیں جو قرآن میں وہ ٹھیک جو نبی کے فرمان میں وہ ہم نے اپنا مسئلہ کوئی بنایا ہی نہیں ہمارے اندر کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہمارے اندر کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہمارے اندر کبھی یہ نہیں کہا گیا ہمارے آمین نے یہ کہا ہم یہی کہتے ہیں ہمارے رب نے یہ کہا ہے ہمارے رسول نے یہ کہا لوگوں یہ ایل حدیث کی دعوت کا خلاصہ ہے آ جاؤ تعصبات کو چھوڑ دو فرقہ بندیوں کے خال سے باہر نکلاؤ اصلتوں کے دفت توڑ دو یہ دعوت سب کی مشترک دعوت ہے یہ دین سب کا مسترک دین ہے اور رب کا قرآن سب کے لیے قرآن اور رب کا رسول سب کے لیے رسول اور اس کی بات سب کے لیے ہوجر کتاب و سنت کے مقابلے میں تعصب برتنا جائز آ ایک ہو جائیں اور ایک اس بڑے کی ذات میں ہو سکتے ہیں جس کو میں نے اور تو نے بنا نہیں بنایا ایک اس بڑے کی ذات پہ ہو سکتے ہیں جس کو عرش والے نے بڑا بنایا ہے کہ مرا فا نا لکا ہم نے تیرا ذکر اونچا کیا آ جاؤ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمارے بھٹکے ہوئے بھائیوں کو راہ راست پر لائے اور ہم کو سراط مستقیم کا راہی بنائے اور سامت کرنے کے ساتھ کتاب و سنت کی دعوت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخردہ الحمد با با الحمدللہ رب العالمین میرا لمبی بات کرنے کو لیکن میں نے بتایا ہے کہ چار بجے ہم نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے چار بجے تو پہنچ نہیں سکتے لیکن اس وجہ سے میں نے اپنی بات کو مختصر کر دیا ہے ان اللہ میرا وعدہ ہے کہ اکتیس کو ملتان میں بھی لمبی گفتگو ہوگی اور یہاں بھی ان اللہ کسی رات کو آؤں گا اور لمبی تقریر ہوگی بات زیادہ بھی وہی مختصر بھی وہی اس لیے مل کر آؤ اللہ سے دعا کریں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق تھا فرمائے